گلیو گلیلی نے مشاہداتی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ زمین شمسی نظام کا سینٹر نہیں ہے بلکہ وہ سورج کا ایک سیارہ سیٹلائٹ ہے اس کے بعد انیس سو میں نیل آم سوانگ انیس سو تیس سے دو ہزار بارہ خلائی سفر کر کے چاند کی سطح پر پہنچا اس نے بتایا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 کا شعور پایا جاتا ہے وغیرہ غالباً اسی حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے بلل انسانوں علی نفسی ہی بصیرہ یعنی انسان اپنے وجود کو دریافت کر کے خالف کی دریافت تک پہنچ سکتا ہے باہبال صورت پچہتر آیت چودہ مثال کے طور پر فرانسیسی فلسفی رنے ڈیکارڈ نے انسان کے وجود پر غور کیا اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں آئی تھنک دیر فور آئی ایم اس اصول کی توسیع کرتے ہوئے یہ کہنا درست ہوگا کہ میں ہوں اس لیے خدا بھی موجود ہے آئی ایم دیر فور گاڈ